پنکش لائے تو بند کریں گے اللہ عرض یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ دنیا میں آتا ہے ایک بالکل صاف لے کر آتا ہے اسے بیچری میں کل موجود فطرہ جو, جو, لدو عرق جو دیا آج پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا پچھلے کئی سالوں میں آواز آ رہی ہے اس طریقے سے وہ پیدا ہوتا ہے پاکستان ہو آب و ہوا ہو ہی اور یہ اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں تو جو ماحول ہوتا ہے وہ شخصیت بناتا ہے اس ماحول میں سب سے پہلے ان کے ساتھ انسان کا رابطہ آتا ہے اس کے والدین آگے بڑھتا ہے اور مالے کے بچوں کے ساتھ رابطہ آتا ہے ہمارے ماحول میں ساتھ رکھتا تھا یوبی افریقہ میں رکھا تھا وہاں پر جو نوجوان تھے نا وہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کو پاکستان کا پینڈا وزیر اعظم تھے جی کیا معصوم بچوں کی معصوم لڑکوں کی معصوم تمنا ہے <تصفيق> تو دیکھتے رہتے کہ یہ دعا کرے کرتا ہے دعا کہ نہیں کرتے دیکھتے رہتے ہے ہم نے بھی ایک مطالبہ کیا باقی لوگ اپنے کام کے تھے ہم نے بھی ایک مطالبہ کیا کیے ہے خیر خبر خراب اور فضا پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی سوسائٹی لکڑی کا گولہ اور لکڑی کا ڈھنڈا نہیں ہے لکڑی کا ڈھنڈا جیسے آپ لوگ بیٹھ کے تھے لکڑی کا گولا جیسے آپ بال کے تھے کہ بیٹھ بال وہاں کی ثقافت اور معاشرہ نہیں ہے ہمارے یہاں مسجد ہے حجرا ہے غمی ہے شادی ہے دینی ادارے ہیں مدارف ہیں بیت اطلاع ہیں کئی ایک چیزیں ہیں جن میں انسان کی تائید پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ رہنما بنتا ہے نہیں کہ ایک لکڑی کے ڈنڈے سے لکڑی کے بھال کو مارنا سبڑا گیا تو شخصیت بن گئی نہیں کہ تمہیں کیا پڑھتا ہے بیچو اسلام میں جب اس نے جیتا تھا پلس کو انعام میں شمپین شراب دی گئی تھی اور اس نے ہاتھ پکڑی تھی تصویر سارے ملک سے دیکھی تھی توڑا گیڑا اس کی کشتی میں دوست پر ڈال پال ڈال دیے وہ نکلتا بکت لگے گا خیر بڑے اداس ہو رہے تھے پر گواہیں کرتے ہیں ہماری تو ہمارے ڈرائیور صاحب نے کہا بھی کی ہے لڑکے جو ہیں تو یہ خفا ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں خوشی ہوتے جو ہونے والی بات ہے وہی ہم کہتے ہیں خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ماحول ہے آگے نکلتے آدمی بچے کا کھیل کا میدان ہے اس کا نظام تعلیم ہے اس کی تعلیمی دائیں ہیں سب میں سے گزرتا ہے پھر ذرا یا جاب ہے دوسرے گزرتا ہے آپ چاہیں نہ چاہیں یہ سارے آپ کی شخصیت کو ڈھال رہے ہیں مول کر رہے ہیں آپ مانے نہ مانے سمجھے نہ سمجھیں چاہیں نہ چاہیں یہ درے آپ کی شخصیت کو مول کر رہے, رہے بنا رہے ہیں. رہے ہیں جو بھی ہے یہ لبنان جس پر ہوا ہے پچاس سال پہلے سے بیروت یونیورسٹی بنائی گئی تھی پینتالیس یا پچاس سال پہلے یہ وہ ملک تھا اس میں ابھی بھی جو انتہائی آلہ پیمانے کی کتابیں ابھی میں چھاپی جاتی ہیں وہ بیروت میں چھپتی ہیں معیار کی کتابیں عربی کی ہوتی ہیں ابھی بیروت میں چھپتی ہیں اس ملک یونیورسٹی نے اس کا ایسا بڑا سب کیا اس کی مسلمان عورت کو آدھی رانے ننگی کر کے سڑک پر نکال کر چھوڑا ایک دفعہ ہمیں نمبر یہ درستر نمبر آل. نہیں میں بیان کر رہا تو ویسے ہی میرے فورن میں زین میں ایک بات فلیش ہوئی اور ایسا کون نہیں بجلی کی طرح اور میں نے اس کو بیان کر دیا میں نے کہا کہ ان این جی او نے سوادی کے عورتوں کو میں سارے پاکستان میں نظر نظرداری تو سوادی کے علاقے میں پردہ لگا دیتا ہے سوادی کی عورتوں کو سڑک پر نکالنے کا پروگرام بنایا ان د تھا ہمارا سرکار اس انس کیا ہوا تھا اور کے لیے جا رہا تھا تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ بغیر کسی ڈیٹا کے بغیر کسی معلومات کا ڈاکٹر صاحب بات کیا سکتے تھے کون کہتا ہے کہ نیو ڈیٹر میں کر رہی ہیں سب کو وہ تو پاکستان بعد گیا وہاں سے رپورٹ پڑنے کا وقت ملا رپورٹ پڑی اس میں اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ سوادی کے علاقے کی کیا کہتے ہیں مشکلات میں پھنسی ہوئی عورتوں کو کیسے آزادی دلائی دی جائے گی اور ان کو باہر نکالا جائے گی انہوں نے کہا ایکزیکٹلی یہ ورڈنگ تھی وہاں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے بات کی میں نے کہا میں نے کی تھی نہیں میرے پہلے جو بزرگ ہیں ان کے وز برکات میں سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں اسی کو ہم بہت بیان کرتے ہیں کئی موقع پر ہماری کوئی مجھے بات نہیں ہوتی میں نے اس اپنا علاج نکالے برکات سے میں نے بیان کیا تھا مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ آئی ہوئی جی میں تو بہت کرا تھوڑا بنایا مجھے بڑی حدت ہوئی ایک تو سرکاری یونیورسٹیوں میں دینی اداروں نے کام کر کے ان کے ماحول کو قابو کر لیا تھا اپنے مقاصد وہ پورے طور پر یہاں حاصل نہ کر سکے جس طرح بیروسی حاصل کر چکے تھے وہ کام کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیاں پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں خاص طور سے پرائیویٹ یونیورسٹیاں جس پاشی کو ہم کر رہی ہیں وہ قوم کو جگہ لے جا رہا کھڑی کر دے گی وہ فوجی باہر کے ملک کا فوجی ٹیک اوور کرنے کے لیے آئے گا تو ایسے نوجوان اتنا گلہ اور ستا ہوگا کہ جان لو کھڑا اور یہ خیال ڈاک تو رکوم ہو جائے گا ایسی غلط تو اس لیے گوشت کا تین سالوں سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ دلہ لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی توفیقت آ رہی ہے یونیورسٹیوں میں چارٹر لیں اور ایک تو سب کے کو اس تعلیم سے راستہ کریں کہ جو اسلام کو افادار ہو ملک افادار ہو اور وہ آگے آ کر سنبھالے ملک کا کہنا ہے آگے جو ہے کابر ای کا یا معصوم انٹر ایجنٹ آر پیس پیسٹ ایجنٹ آپ کی کافر جو کابر کا معصوم نمائندہ یا کابر کا خریدا ہوا نمائندہ ہے تو اس کو آگے آنے کا معصوم نمائندہ کون ہے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر شاہد صاحب امریکہ سے کر کے آئے غریب زراعت میں روایت کہتے ہیں کہ وہاں ایسی تربیت ہماری کی ہوئی تھی کہ یہاں کر میں کہا کہ میں نے فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر امریکہ نے اپنی لائف سوسائٹی بنانی چاہیے امریکہ سے روشنی کی ہوئے لوگوں کی سوسائٹی ہو جو وہاں پر کلچرل ایکٹیویٹیز وہاں کی لائف بناٹنا سو رہی ہے سوشل ایکٹیویٹیز کلچرل ایکٹیویٹیز اس پر اسکولرشپ بناتے ہیں کہ زندگی یہاں اتنی پھیکی ہے کہ وہاں کی ثقافتی سرگرمیاں یہاں ہونی چاہیے وہاں گاس ہوتے تھے مختلف کہاں ہوتے تھے زندگی میں کہیں چلا لگا کہ وہ آدمی جو اور کی تعمیر کے لیے یہاں پر سائٹ ہی بنوایا چاہتا تھا اللہ اس کو توفیق دی بجائے اس کے اندر ہدایت ہدایت کا کام کرنے کے لیے کی رہنمائی فرمائی تو وہاں سب کو وہ اپنے تربیت کر کے آن بیچتے ہیں تاکہ ان کی و ثقافت گلام کریں ان کا ربی زندگی جب پہلے گیا تو سب وہاں خالے پہنچے میں جو بدل گیا جنگ گئی گز کے لیے سکول میں سکول کا ایک اسٹاف تھا یہ کیا, کے کیا لوگ ہیں لوگ سنگ تھے لوگ سن سے کہا اور میرے لیے والد صاحب نے ایک نئی بو بنائی تھی اور پینٹ بنائی ہوئی تھی میں بو شرٹ پہنچ پہنے گئے بازار میں نکلا تھا سڑکے سے کہ گریز آیا بہت سب خوش ہو مجھے دیکھا اس نے مجھے پانچ سو پانچ روپئے دیے اس زمانے میں پانچ روپئے کی دس برمی آتی تھی پانچ روپئے اس سے مجھے دیے میں نے کہا میں کفری کے لیے آیا ہوں اس سے بات کرنی ہے ایسی بات کرنے کی خبر نہ ہو اور میں نے کہا کہ آپ سول ایک انوسنٹ ایجنٹ جلدی آپ کو پیسے دیا یو آرڈر انٹ ایجنٹ آپ پر ان کے ایک معصوم نمائندے تھے اگر اس کیا کی ثقافت کو, کو, کو اس کی اس کام کر رہے تھے اس کے لیے کتنا بڑا کرنا ہم دے رہے تھے لہذا وہ آپ کو جو ہے تو آپ تو خاص تو یہ ہوتے ہیں آپ کیے نہیں دشمن کے معصوم نمائندے ہیں انتہائی معصومت کے ساتھ ان کے کاموں کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ دیں گی اور پیڑ ایجنٹ ہیں پیڑ پیسے لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں ان سبھی سن کے تو کیا گاؤں اخبار میں تاریخی افغانستان آ رہی ہے اس کے نوے نبے ٹیسٹ اس کی چل رہی ہے کتاب میں سر میں بھی شائع کریں گے اس کو پڑھ کے اور دیکھیں نا معذور نمائندوں کا اور پیڈ نمائندوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے ایک دفعہ میں ایک سیاسی پارٹی کے آدمی سے کہہ رہا تھا کہ کے لیڈر سے فلانی فلانی غلطیاں ہو رہی ہیں guy, تو اس کو بڑی ہے ہمارا اتنا بڑا لیڈر ہو آپ ایک کونے بیٹھے ہوئے غلطی رہے ہیں تو سر بہت بطور سام کہا کہ آپ پارٹی بنا رہے بندے ایک دم رکھ کے دے سنوائی کے نا پڑھائی دے ایک دم رضور دور دے تو صحیح ہو لوگ جیسے اللہ کے ساتھ ہیں ہمارے علاقے کی جو پچھتے ہے اس میں کضایا جگہ کا زور نہیں کہا جاتا زور زور کہا جاتا زور زور دے رہے چونکہ یاد کرے گا کیوں ہیں ہماری پشتے میں یہ فرسٹ مارا نا وڈا وغیرہ مجھے تو اتنا کہ یہ کہا میں نے کہا یہ تو بات وقت بڑے بڑے سمجھا رہا تھا غلط سہمی ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ آپ کے لڑکے کو سمجھا رہے ہیں ذرا سمجھدار سر ابھی رسول ہیں کا کہ وہی ہیں اور میں وہ جدار جان کی بیٹھی امیں ہریوار ہو جا میں ہریوار دلہ تو سر ایک ایسے ایسے ساکی جو ہوتی آئے تھے چور کو کے جلد میں بدلا لینا کھڑا کیا اور لوگوں سے کہتے کیا آپ علم والے نہیں ہیں کہتے ہیں کیا آپ والے نہیں ہے کیا تکڑا والے کیا بچ رہے نہیں ہے کہ جس کے بارے رہے ہیں ساری باتیں تھیں گے جنتی ہے سب اس معاملے کا یہ شہادت عثمان کے بارے میں ضرورت ہی پڑے تو وہ سیاسی بھی پڑے بڑے غور سے دیکھ رہا آدمی کوئی بات عجیب کر رہا اللہ یہ جو دعا ہے اللہ علیہ اللہ شد المور نام واحد نام عرشد یہ اور دوسری دعا اللہ علحق الحق حق و مر رکنا دعا ہو والد الباط باتل ہو وہ رکنا اطناب ہو ان دو دعاؤں پر ایسے پر بہت پڑنا چاہیے یا اللہ نے حق و حق کر کے دکھا اور اس کے اعتبار کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس کے اعتبار کی توفیق عطا ساتھ فرما میرے چھوٹے بیٹے کو اس نے کھودا اس کی بادن ہے سازش کر کے اس کا چین میں ڈالنے کا بندوبت کر لیا اور ان کا منصوبہ بندی یہ تھی کہ چار لاکھ قرضہ دیں گے اور یہ چلے گا اور جس وقت کرا گھر پر آئے گا سر پر کھڑا ہوگا اس کے میرے سر پر کھڑا ہوگا تو پھر کیا کرے گا مجھے یاد ہوا آپ دینا میں کوئی ڈاٹر بن نہیں تو مقصد نہیں ہے مجھے اس کے لیے آدمی اپنی وانیت ختم کر کرنر کا ایک لڑکا گھس گیا تھا پڑھائی کے لیے مان صاحب کا بیٹا تھا تھا جب وہاں جب گزار کے ٹرننگ افسر کے آیا تو اس کے باپ نے اسے کہتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں تیری پسند کیا ہے تو اس پہ اپنی بہن کرتا میری پسند یہ ہے کیونکہ پانچ سالوں میں اس کے سارے ذہن کو انہیں بھوک دلا کر ساری قدریں ریڈیو عیاز ماں بہن کا فرق سب ختم کر دیا دس جانور کے جنم ان کے والد صاحب نے دوسرے دن سارے ماں کو جمع کیا اور اس نے سامنے لایا اور جب اس نے سب کے یہ بیان کیا تو اس نے بندوق کی لگ لگی دبائی اس کو گولی لگی مرا اورائفت کی روحانیت پہلے سے ختم ہو چکی تھی جسمانیت باقی تھی اس کو میں نے آپ لوگوں کو اگوا بنا کر ختم کر دیا کیونکہ کی زمین بدلنے کے قابل نہیں اس خدا زمین پہلنے کے قابل تربیت سے گزرا انہوں نے اس بال کو بدل دیا اس واقعہ کو غالباً الوفاق اور طالب نے رپورٹ کیا ہے اور کنڑ کے اسلمان صاحب کے طرف سے مفتی محمود صاحب کے حوالے سے اس کو بیان کیا اس کو میں کہہ رہا ہوں بنائی گئی بات اس سنائی گئی بات نہیں مزہ نہیں کر رہا تھا کہ آج ہی ماحول سے بنتا ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں صبح کی نماز میں آنے والے لوگوں عقائد کی ایسی غلطیاں نے سنا ہے کہ جس سے ایمان ثابت ہونا مشکل ہو رہا ہے آدمی کا ایمان ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کیوں کہ دینداری نے سو نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اس بنیادی تربیت کا کوئی غم نہیں کیا کوئی سبت حاصل نہیں کوئی غم نہیں کیا ہمارے ساتھیوں نے ہمیں کا سنائی یہ جرمنی سر پہ ادر جماعت رہی تھی اور نہ تین دن کے لیے ایک ترک کو اپنے ساتھ چلایا تیسرے دن وہ ترد مسجد میں سے مار کے رویا جو ساتھی اس کو چپکا رہے ہیں اور چپ نہیں ہو رہا خیر بات کو سر دیا چپ کرایا اسے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ میں آئے نہیں ہے. میں تو میری دکان تھی میں تو کنیر کا گوشت بیچتا تھا خزیر کا گوشت گوشت کرتا تھا اور اب جو تو مجھے تب پتہ چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس پر میں رو رہا ہوں. اس ماحول میں کیا اس کی کسی بدل کی بات میں کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کیا, کیا ہے کیا ہو میں اسی کا دھیان کر رہا تھا تو ایک آدمی ہے مجھ سے مقصد پوچھا کہ یہاں پر جوار کو فٹ کر اس کا ایک برادر بنایا ہوا ہوتا ہے اور برادر ہم دکانوں پر بیچتے ہیں اس کو یہاں کے کالے لوگ لے جا کر اس میں ڈالتے ہیں کچھ اس کی شراب بناتے ہیں تو اس کا کیا کریں آپ طرح کی چیزیں ہے میں نے کہا یہ ہے اسے شراب بنتی ہے اور کھایا بھی جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے کیوں کیا سے بیچ گے لوگ کھائیں گے شراب بنا رہے ہیں تو, تو نہیں جاتا اس کے گھر میں کنٹرول کریں اس نہیں ڈرائیور یہ دکھتی اس کے لیے ہمارا تنظیم تھا ہمارا سا دوست بھی ہے اس نے کہا یہ چار رکھا میں کہا ہوا ہے کہ بیچہ کرے میں نے کہا کیا فکو کیا چلتا ہے <laughs> وہ آگے بیٹھا ہوا تھا بہت میں سر بتایا اگر بسار میں تو, بس تو چونکہ یہ مسئلہ مفتی کے بیان کرنے کا لہذا آپ جہاں مبارک میں بازری جگہ رحمتہ اللہ علیہ کے اللہ پاک مدرسہ ہے وہاں آپ لکھیں اور اسے استفتاب پوچھیں آپ ہو سکتا ہے آپ کی اس کو آسانی پیدا کرنا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا چونکہ مسئلہ بیان کرنا بہت بڑی ذمہ ہے اپنے اوپر لگیں گے اگر صحیح بیان کیا تو سواپ ہوا غلط بیان کیا نقصان غیر حالت بیان کر لے غیر مفتی آدمی بیان کر لے ماری طرح اس کو تو بیان کا حق ہی نہیں تھا مفتی اگر بیان کر لے غلطی ہو جائے تو بات کرا تو معاف کرتے ہیں ہماری طرح بھی بیان کر لے جس کا یہی ہے ناڑی ہی نہیں ہے وہ تو دگنی کوٹائی کر رہا ہے مفتی کے بارے میں تو غلط ہو گیا تب اسپیکٹ وہاں پہ اور ہمارے پاس آدمی ٹھیک بس ہے جدھر بیان کرے پتا نہیں اس کی معلومات نہیں اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی پوچھے چھوٹا بچہ پوچھے خلاف تھی رس واسی کی نمبر کہاں کہی تھا اس کو <تصفح> اس طرح میں سکتی بھی نہیں ہے کسی <تصفح> کو چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے اسے کہیں گے کہ ہاں مجھ سے بز ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں مسلو کو بیان کرنے کے لیے لے جی محنت کرنی چاہیے ہونے پر ہو. صحیح ہے؟ تو ہو ٹھیک ہے نا اس کا یہ ہے کہ اس پر اب دیکھیں اب یہ مثلاً یہ کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا کیا تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کیوں ان بچاروں کو معلومات نہیں پتہ ہی نہیں ڈاکٹر فاروق کو لے آتے ہیں نبین پر متدانوں والے مال کر کے مسلم ہوتا تھا وہاں اتنا نیلی تھا تو انہوں نے اس کو نکالیا <laughs> جو بات سروی وغیرہ نکالا کتنے کے بٹرتے ہیں وہ لوگ اس کو نکال دیا. اور کو حکومت پاکستان نے عالم بنا دیا اور دانشوار کے طور پر میں پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم کی جہالت کا نظارہ آپ کس سے کریں مجھے ڈاکٹر خیار نے بتایا چاہ سب لاتے میں ڈبنگے ڈبنگے کاتل جو تھا وہ اجرگے کرتا ہے گھوڑے پتھرتا ہے میں کھاتا تھا کہ سوک دا سے نیک عالم سوک دا سے جو نیک خان سوک دا سے کس دوڑے ادھر سے وہ کاتن تربو بلو کوئی نئے کالن کوئی بزرگ کوئی خوانین میں سمجھا آدمی کوئی بھی نہیں تھا ایک کرتا تھا آپ تھے ریکارڈ کی جو شادی میں ہم گئے تھے ساکھ ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا تھا اس نے کارڈ کیا تھا سفیر کپڑے پہنیں گے اب لتیف ہزار ان کے ساتھ جی. میری اکتیس سال بعد بتیس سال, سال بعد میرا مکان کے ساتھ کراچی میں ہم جو بات کی دن میں دکھائے بادر صاحب نے وہاں ایک گاڑی آ کھڑی ہوئی وہاں سامنے تین چار آدمی اترے کیوں مسلسل داخل ہوئے تو جو کراچی والے تھے وہ میں کھلونی بچ گئی ہے اور اگر وہ دور رہے ہیں اور کچھ ڈر بھی رہے ہیں وہ چار آدمی اگر بیٹھ گئے تو یہ دوڑ کر آئے کچھ مل کر بسکٹ لا کر رکھے چائے لا کر رکھیے پھر ہم سے کہا سے بات کریں میں نے بات کریں رہے بڑی عمر کے آدمی تھے مذہب آدمی تھے انہوں نے جون بات شروع کی تو آگے ایک نوبر تھا ڈانٹ رپڑ کر جون سے گانٹ رپر کر دی تو اجمش میں نے کہا کہ آپ کو हैं ہے میں کیا سب سے اور بڑی عمر کے سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے موجود آدمی ہے تو میں اس طرح سے مڑا نا یوں مڑا تو یہ اگر لطیف اس کے ساتھ تھا اس طرح کو کہا کہ ایسے شارا کیا نا تو خاموش ہو گئی یہ لطیف در بفے کا ہمارے گاؤں کے بعد گاؤں تھوا کرنے والے اس آدمی اپنے علاقے کا ہے یہاں بدماشی نہیں چلتی ہے کراچی والوں نے کہا کہ یہاں کے بدماش ہیں تو آپ بدماشی کے طور پر تبلیغ والوں کے پاس آئے تھے آج ان پر بدماشی جماتے ہیں اور خوش ہو رہے تھے کہ دوڑ رہے ہیں تسکر رکھ رہے ہیں چاہے رکھ رہے ہیں ان کا احترام اکرام کر رہے تھے گنس دن کی بات تو میں نے کہا کہی تبلیغ آپ لوگوں نے نہیں سیکھی ہے کراچی والوں یہ تبلیغ میں سیکھ کے آیا بزرگوں کی جوتیاں میں نے اٹھائی اس بغذ کی بدماشی کو نکالنے کی ضرورت تھی ایس بار میٹھی میٹھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی حالانکہ یہاں بتیس سال باغ حفیظ ملا تو آپ کو کچھ انسان بن گیا تھا بدماشی سے نکل کے اب کوئی اٹھارہ گریڈ کی پہنچ پر تھا اور کچھ انسانی اس پہ آئیے اسی کے ساتھ ہے تو یہی ڈنڈا کرتے رہتے ہیں اور کسی پرکار ایسا ٹھنڈا بچتا ہے کہ آج جا نہیں جاتی ہے تو جو ناہک کی ڈنڈا کر رہا ہوتا ہے تو ایک دن ٹھنڈا اس کے ساتھ پرانا ہوتا ہے اس کے انتظار ہوتا ہے جو ڈنڈا بڑا بس معاملہ ختم ہوتا ہے میں ساتھی سے کرتا ہوں کہ آپ کبھی یہ بدماش کو سفید گاڑی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے اگر ہوا تو بتائے بچوں گے اس عمر کو تب پہنچتے یا تو بچائے وہ چکے ورنہ چالیس پچاس کے درمیان اس میں سر کھانا ہوتا ہے بات کو یاد رکھنا نہیں چالیس پچاس سال کی عمر کے یہاں سے سر کھا لینا ہوتا ہے. اپنے منتقر کے نام کو پہنچتے ہیں سارا جی کا مجھ کے اس بات میں ہم وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس لاہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے صرف حج کرنا نہیں ہے جی آتا ہے نا کہ ارفات میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بہ جات کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن دل کا زنگ نہیں ہوتا کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو گئے دل کے داغ اور زنگ ہیں اس کو لیا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کو لیا ہوئے باہر نکلتا ہے کیونکہ جو جذبات نفرت و دعوت کے کینا کے اسد کے کے ہوتے ہیں وہ سارے لیے ہوئے پیر نکلتے ہیں بلکہ وہاں پر بھی کینا اثر کے جذبات کا مظاہرہ کرتا ہے یہ اللہ فلاں نے تباہ یا اللہ فلاں نے تباہ کی فلاں کو تباہ کرو فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہے فلاں کے ساتھ میری یہ دشمنی ہے کہ وہ کینا بول رہا رفات میں بول رہا صفائی کے لیے تو علادہ ماحول ہوتا ہے اس لیے جب یہ صفائی کی والدین جا کر رات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پر انوار کی بارش ہوتی ہے کوئی کابل جا کر کھڑا ہو جائے ارسات میں تو بارش ہوگی عقیدہ تو اس میں بارش ہو ہی نہیں سکتی اور قلب بھی سکیم ہو بیمار دل ہو بیمار دل دلو گندا ہو تو اس کے ساتھ اس کے بقدر معاملہ ہو گا. اس کے لیے تو میرے بھائی ماحول میں آ کر اور اپنی تشویش کرا کے اپنا ایکس کرا کے کچھ عرصہ جب آدمی چلتا ہے ماحول میں تو اس کے بعد تو اس سے ایکس ہو کر اس کے سامنے اس کی اپنی بیماریاں آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو دور کرنے کی فکر ہوتی ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا اب میں کیا ہوں پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ باقی کے لوگوں میں کیا فرق ہوا ہے ورنہ تو آدمی یہ باعت باعت کو لیے ہوتا ہے کہ ہم چیمار دیگر ہیں نیت ہماری طرح کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بران سے رحمت اللہ فرمایا کرتے ہم چمار ڈنگر نیس ڈنگر پشاور کی پشتو میں کہتے ہیں اس کو حیوان کو کہتے ہیں ہم چار ڈنگر نس لیکن بغر کے پشتو میں ڈنگر کمزور کو کہتے ہیں ایک آدمی میری چادی کر رہا تھا تو اس کو بطورے ایک ہمدردی اور بڑے اس کو دل کی چاہسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت خراب ہے سنائی اچھی اچھی شہر ڈاکٹر صاحب ڈنگر ہے تو عظیم خان نے وقت عظیم خان خان نے کہا کہ ڈنگر ڈنگر کہتے ہیں تو مجھے بتایا تھا تو ایک محبت سے کہہ رہا ہے ڈگر ہے تو مجھے ڈگر بنا رہا ہے ڈنگر گیا سبحان اللہ تو ایک دولت کی بات نہیں ہوتی ہے یہ تو اس ماحول میں جو ہم ایک عرصے دراز رہیں گے تو تب ماحول کے ساتھ آتے ہیں نظر آیا ظاہل ہو گیا پھر بھول بال جاتے ہیں اب آج دو سال کی عمر میں ایک بچے کو ایک ماحول خلادا کر دیں اس علاقے کی زبان بالکل بھول بال جائے گی اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ زبان کا یہ بولتا تھا مجھے آتی تھی کیونکہ اس کے اندر یہ بات پکی نہیں ہوئی ہوتی میں دس بارہ سال کا جب ہو جائے تو اس کو ہٹائے تو پھر دوسری زبان کو تو سیکھ لے گا لیکن یہ بران زبان بھی اس کی باقی رہے گی کیونکہ اس وقت تک حال پکا ہوتا ہے ایسا ہی روحانی حال کا بھی حال ہے کہ روحانی حال بھی پکا ہوتا ہے اور پکا ہونے کے بعد تو ظاہر نہیں جب ہال پکاؤ کر مقام بنتا ہے تو مقام کی یہ مقام کی یہ تعریف ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے آدمی کی جان چلی جائے تو چلی جاتی ہے ہال ذائل نہیں ہوتا اس کو پکا ہو گیا تھا اور پکا ہونے کے لیے کفے دراز چاہیے ایک دو دن میں ہوتا نہیں ٹھیک ہے ایک دن میں نہیں ہوتا اس کے لیے کر سا دے تو لہذا عام ضرور جاری رکھے آم سب محتاج ہے اس ماحول کے حضرت نہ ہو بات پر نہ بولے تو آفتاب بعد حال بدل جاتا ہے رحمتہ اللہ ہمارے دوسرے امیر تبلیغ کے مولنیاحمد اللہ علیہ صاحب زیادہ کتب اور شاخ ساری دنیا میں خاص اللہ کا ولی ہوتا ہے کتبیت کے مقام پر مولانا نفیرہ صاحب کے شاگرد تھے مولانا نظیریہ صاحب زبر میں کم تھے ان کے دامات تھے اور ان سے پہلے کتب ہاں؟ ان کی کیا بات کر رہے ہیں ہاں فرماتے ہے کہ اگر ماحول سے کچھ عرصہ میں علادہ رہ جاؤں تو مجھے بھی اپنا حال بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے میں دورہ کرنے کے بعد فوراً اپنے ماحول میں آتا ہوں اور اپنے آپ کو اس ماحول کا محتاج سمجھتا ہوں ایک دفعہ اکیلا فتح نہیں ہو رہا تھا خطا خط آیا وہاں کے جرنیل کا میں فیض الدی اللہ عدن کو خط کو پڑھا خط کو پڑھنے کے بعد صاحبہ نے کہا فلانے صاحب شہید ہو کر نے کہوچین کے نام پوچھے انہوں نے کہا کیا خبر ہے اس میں کہا مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خطہ نہیں ہو رہا اس پڑھی چار آدمی بحریان سے کہا چار آدمی مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں یہ چار ہزار کے برابر ہیں ان سے مشورہ کر کے کام کرو آن لائن کے ہتھیار ان کی جنگی ترتیب ان کے لڑنے کے طریقے کوئی بھی نہیں چیک کیے آن لائن کی زندگی دیکھی اور ان سے کہا کہ تم سارے کے سارے میں کے ترق کو فرق کر چکے ہو اس طرح کی سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے اس لیے فتح نہیں ہو سبق روحانی ہے سبق مادری نہیں سب جو ہے وہ روحانی ہے کیونکہ ظاہر تیاری تمہاری ظاہری اصل ظاہری کوشش وہ ساری ٹھیک ہے لیکن وہ چیز جس کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے وہ تو اس میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ دو صبح کے صبح کو صابے کرام دوار لایا مجھ مہینے دختوں کی شاخائیں توڑ کر مسوا کے بنائی اور صبح گرو کے لئے سارے مسوا کرنے لگے دشمن پر ایسا روب آیا نے کہا کہ آج ہم نے قبضہ کر لیا کچھ اچھا کھا جائیں گے تو مدینہ مرادہ کے ماحول والے آپ نے کامیابی کی ترتیب کو سمجھ رہے تھے کہ ہماری کامیابی کے دار ودار کس بنیاد کا تو مقفقت میں اسلحے پر نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے اور مدد کے لیے شرائط ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ طریقوں حضرت ہوں اس کے ساتھ مدد اس مارفت کو لیے ہوئے. اس مارفت کو وہ سمجھ رہے تھے جب آدمی کے پاس ہدایت نہیں ہوتی ہے تو یہ حقائق کو نہیں سمجھتا ہے حقائق کو نہیں سمجھتا آج پانت برتن اپنی تمام صرف کر رہا ہوتا ہے میں اللہ فن کا من میں نے اللہ کو بلایا اللہ تبارک سارا نے ان سے ان سے کا اپنا آپ بلا دیا آپ اس نفعے کو نہیں سمجھتے اپنے نقصان کو نہیں سمجھتے کیا کریں کہ اس میں ترقی ہوگی نہیں سمجھ رہا اس کو کیا چھوڑے پتھر رکھی ہوگی اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آج آپ کے آپ کے مار, مار ہمار فصے خالی ہیں اور کافر کو خوش کرنے کے لیے دین پر تہشے چلا رہے ہیں اس،, اس خیال میں کہ کافر کی مدد سے ہم آگے بڑھ سکیں گے ہمارا اقتدار باقی رہے گا اور زیادہ روزگار پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں جس نے وعدہ کیا ہے ہر مشکل میں ساتھ دینے کا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے فلاح والے اللہ تمہاری مدد کر لے تم پر نہیں والد اپنے وعدوں کو چھوڑ کر کافر کے وادوں کی طرف انسان بڑھ رہا ہندوستان پہلے جو تھی یہ حملہ کر رہی تھی اندرا حملہ کر رہی تھی پاکستان پر اللہ نے فضل فرمایا کچھ ہزار دعائیں کر کر پہلے اس کو ٹھکانے لگا تو راجیو کر رہا تھا مچھر وقت جو ہوتا تھا یہ مچھر مچھر کسے کا تھا ہمارے مجھے یہ بچوں میں تصدیق بھی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کی آمد و تھی ہمارے اگر راجیشن صاحب نے اس کو جا کر کہا کہ اس طرح کرو کہ ہندوستان کو جا کر کرکٹ کے میچ پہ چلے جاؤ اور میچ سے پہلے بھی اگر کہو کہ بیٹھے اگر ادھر کرو کیا نا تو تمہاری پہلی حرکت پر میں پانچ آرٹم بم کروں نتم پہ ہمیں تو ختم کرنے کے لیے آؤ لیکن نتم رہو گے نام ہم رہیں گے نہیں کوئی اور آ کر کے پھر سے اور لنگ اور دھوتی میں فرق ہے لنگ اسلامی چیز ہے بڑی پودے کی چیز ہے اس کے بعد میں کتریکہ جلا جا میں کہ دھوتی میں پیشاب نکلا ہوگا اس کا بس ہے جملہ کیا اللہ نے مدد فرمائی اللہ نے خیر کر یہاں تک کہ وہ سر کھا گیا اللہ نے بھی ٹھکانے لگا دیا تھوڑی عمد کرنے کی بات ہوتی ہے سیرت سید احمد شہید پڑے نہیں تو کے صاحب مذاکرات سے جب سید صاحب بیچتے تھے تو ایک آدمی دلائل سے, سے دل کا کھڑکا رہتا تھا اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ آسان بات نہیں ہے جب جاؤ گے تو کاٹے لوہے کے چنے چپانے ہیں. lemon. ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ سارے راض آپ کو بتا دوں گی جاؤ گے جاؤ گے آؤ گے جاؤ گے